جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے جہاد کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم بیان کر رہے تھے اور آج کے درس میں تقریباً چھ کے قریب غلط فہمیاں ہیں حکم کی فرم برداری کے متعلق اگرچہ ہیڈنگز میں پہلے گزر چکا ہے مکمل طور پر بعض درست لیکن یہ بعد میں آنے والے کچھ غلط فہمیاں تھیں کیونکہ آج وقت ذرا کم ہے میں بھی ذرا جلدی میں ہوں تو باقی جو غلط فہمیاں تھوڑی سی لمبی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں یا پینتالیس منٹ ان کو ختم کر لوں میں پہلا غلط فہمی ہے امیر کی اطاعت یعنی فرما برداری نیکی کے کام میں نہ کہ برائی کے کام میں یعنی یہ چاہتے ہیں ساتھی جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر کی فرم برداری تو یعنی نیکی کے کام میں ہونی چاہیے برائی کے کام میں نہیں میں لفظ آسان کر دیتا ہوں یعنی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو آج کل آپ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو لیکن یہ حکمران نہ خود شریعت کے تابع ہیں نہ عبادت میں پختہ بلکہ آج کل ہر حکمران اور ان کے حواری جہاد سے منع کرتے ہیں جہاد نہ کریں جہاد عبادت ہے یہ عبادت سے منع کریں معصیت نہیں ہے اور ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں کے اطاعت کیسے کریں یہ پہلی غلط فہمی ہے اس سے ملتی جلتی دوسری غلط فہمی میں دونوں کو اکٹھے بیان کر کے دونوں کا جواب اکٹھے دیتا ہوں دوسری غلط فہمی ہے آپ نے حجاج بن یوسف الثقفی کی اکثر مثالیں دی ہیں کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم تھا لیکن صحابہ نے ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلے ایسے لکھے میں پڑھ رہا ہوں جیسے لکھے کچھ غلطیاں ہیں جیسے پڑھ رہا ہوں صحابہ کرام اس لیے حجاج کی فرم برداری کی کہ وہ دیندار آدمی تھا صحابہ نے اس لیے حجاج کی فرم برداری کی تھی کہ وہ دیندار آدمی تھا دین کی بہت سی خدمات انجام انجام دی دین کی بہت سی خدمات انجام دی ہیں جہاد کیا بہت سے علاقے فتح کروائے اللہ کے فضل سے الش جہاد کر رہا تھا تھک چکا تھا آرام کرنا چاہتا تھا لیکن حجاج نے جہاد نہ روکا اسے طریقے سے ابھارے لیکن اس نے حجاج کے خلاف بغاوت اور اس وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی سات لاکھ سے زائد کو قتل کیا گیا یہ غلطی, یہ غلطی ہوئی ان ساتھیوں سے سات لاکھ نہیں ایک لاکھ بیس ہزار میں نے کہا تھا ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد کو قتل کیا گیا سوال میں ساتھ ہے تو میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں یہ حکومان سے بغاوت تھی اور حجاج ابھارا جہاد کے لیے صاحب کرام سے خاموشی اس لیے بھی ثابت ہے کہ اشاط جہاد کو روک رہا تھا اب یہ دو غلط فہمیاں ہیں ملتی جلتی ہیں ان دونوں کا نچوڑ تین چیزوں پر ہے نمبر ایک ظالم اور فاسق بدکار حکمران کی فرما برداری کرنی چاہیے یا نہیں جیسے کہ ساتھی کا یہاں پہ یہ سوال ہے یا غلط فہمی آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسق بدکار حکمران کی کوئی فرم برداری نہیں ہے فرمداری برداری ہوتی ہے نیک اور سال حکمران کی پہلی غلط فہمی ہے دوسری غلط فہمی یعنی اس کے ارد گرد ہے پہلی غلط فہمی دوسری غلط فہمی جو ہے وہ انہوں نے جہاد سے لوگوں کو روکا ہے اور جہاد کو ختم کر دیا ہے اور تیسری حجات نیوز مستقفی کے متعلق خاص طور پر یہ غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کے اضالے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فاسق اور فاجر حکمران کی فرما برداری کے متعلق پچھلے دروس میں گزر چکا ہے حکمران کی فرم برداری کے درس میں میری گزارش ہے آپ دوبارہ اس درس کو سماعت فرمائیں بشرطے پورا شاید آپ لوگوں کو میری ابتدائی باتیں اچھی نہ لگیں اور آخر تک آپ پورا نہ سنیں تو یہ نا ہے اگر آپ اس درس کو پورا سن لیں تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی تو پہلا جواب یہ ہے کہ جو درس ہو چکا ہے حکمران کی فرم برداری کے متعلق تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا در ہے میرا خیال ہے تو اس کو سماعت فرمائیں اور مختصراً جو جواب ہے میں جو اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ فرم برداری صرف اور صرف نیک اور صالح حکمرانوں کے لیے ہے کیوں؟ نمبر ایک جتنی بھی نصوص ہیں قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث ان میں جب حکمران کا یا امیر کا یا ولی امر کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ, اس کے ساتھ صالح کا لفظ نہیں آیا ہے جس کا مطلب ہوا مطلقن امیر کی فرم برداری فرض ہے اس کے بعد سے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی مومن سے خطاب کرتا ہے اللہ وعملوا الصالحات یہاں پر صالحات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان کیا ہے جب یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے اور عین انصاف ہے اور بلاغت کی انتہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تفصیل سے اس کی باریک بینی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پر مطلقاً لفظ استعمال نہیں کیا جاتا وہاں پر قید لگا دی جاتی ہے اللہ دین وعملوا الصالحات صالحات عمل وہی قابل قلع اللہ تعالیٰ کا جو صالح ہوں اور صالح عمل وہ ہے جس کے دو شرطیں ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع ایک دل کا عمل ہے اخلاص کا نیت کا دوسرا باہر عمل جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے یہی سارے کے سارے عبادات ہیں لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں یہ جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن میں ذکر ہے فرما برداری کا وہ مطلق ہے نمبر دو صحابہ کرام وطل احمد اجمعین نے جب ان آیتوں کو پڑھا اور سنا اور جب ان احجیت کو پڑھا اور سنا انہوں نے تفصیل نہیں پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جب تفصیل پوچھی ہے سوال کیا ہے تو جواب میں جیسے ابھی میں بیان کروں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا ہے کہ ظالم حکمران آئیں گے فاسق حکمران آئیں گے تم لوگوں نے فرمبرداری کرنی ہے جو ایک غلط فہمی تھی کسی صحابی کی یا کسی شخص کے ذہن میں وہ بھی زائل ہو گئی نمبر تین سلف صالحین کو دیکھیں آپ ان کی عقیدے کی ساری کی ساری کتابیں اٹھا لیں آپ کوئی کسی بھی ارسند و جماعت کے عالم نے سلف صالحین میں سے کوئی بھی عقیدے کی کتاب لکھی ہے تو وہ ضرور فرمائیں گے اس کتاب میں جب اصول عقیدہ بیان کریں گے پہلا اصل ہے ارکان ایمان یعنی کل میں توحید کی جب بات کرتے ہیں کلمہ شہادت کی ارکان ایمان کا ذکر ضرور کرتے ہیں پھر ایمان کے متعلق احکام اور مسائل ایمان کا مفہوم کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان زیادہ ہے ہوتا ہے کم ہوتا ہے یا نہیں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں فعل کبیرے کا کیا حکم ہے جو انسان کبیرہ گناہ کرتے ہیں مسلمان کیا وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے وہ فاصل قمیلی ہے مومن ہے اس کا ایمان کامل ہے ناقص ہے تو یہ تفصیل بیان کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا اصل ہے کہ صحابہ کا متعلق ہمارا کیا ایمان ہے پھر اہل بیت کا اصل ہے اہربیت کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے نمبر پانچ حکمران کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے فرم برداری کے متعلق اور اکثر کتابوں میں بلکہ ہر کتاب جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر حکمران کی فرم کرنا فرض ہے ان کے پیچھے نماز اور ان کے ساتھ جہاد چاہے وہ اچھے ہوں یا برو ہوں بر ہوں یا فاجر ہوں مسل و صحال نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب بھی حکمران کے متعلق بات ہوتی ہے اس مطلب ہوتا ہے کوئی بھی حکمران چاہے اچھے ہو یا برا ہو بشرط یہ کہ وہ آپ کو اگر مج... آپ کو اگر حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نا فرمانی کرو یہاں پر آپ نہیں کریں گے اس کی باقی فرم برداری آپ ضرور کریں گے یہ تو مسلم بات ہے پچھلے میں گزر چکے ہیں یہ اہم جوابات خاص دیوبندی طرف آتے ہیں اب دیکھتے ہیں نبی کریم وسلم کیا فرماتے ہیں فسح حکمت کے متعلق سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی وسلم فرماتے ہیں بعد ائمه لا يهتدون بهدی لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے ولاستن بھی سنتی اور میرے سنت میں راستے کو نہیں اپنائیں گے وسیع رجال اور ان میں سے بعض ایسے لوگ نکلیں گے یا ایسے لوگ آئیں گے قلوبهم قلوب و قلوب فی جسمانی انس ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے انسانوں کے جسم میں اعلیٰ حضیف عرض کرتے ہیں اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قلتو کیف اصنع یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت میں کیا کروں جب ایسا وقت آئے اور لوگ ظاہر تو انسان ہوں لیکن ان کے دل اتنے گئے گزرے ہوں کہ شیطانوں کے دل انسانوں کے دل نہ ہو ادھر ادرکت جب میں وہ وقت پاؤں تو میں کیا کہوں اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسما وقع الیل امیر تم امیر کی فرم برداری کرو گے وہ ان کو اقدمالک اگرچہ وہ تمہاری کمر کو کوڑے سے مارے یا تمہارا مال چھین لے فس میں وہ بس سنو اجابت دو اور فرم برداری کرو اسے مسلم روایت کیا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں یعنی اس سے بدبخت کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے کیا جو شکل سے تو انسان کی شکل ہو اس کا دل شیطان کا ابلیس جانتے ہیں ابلیس ابلیس کا دل ہو آپ اسے کوئی خیر خائ کی توقع کر سکتے ہیں کوئی اچھا ہی ہو سکتے ہے اسے اگر ایسا بھی حکمران موجود ہو کیا فرض ہے ہمارے اوپر اس میں وہ آپ بھی کوڑے مارتا ہے مارنے دو مال چینتا ہے دے دو ارے بدکار ظالم حکمران کوڑے مارے ہمیں مال چینے دے دیں اور ہے بھی بدکار انسان اگر آپ محمد ہی ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو کہنا چاہیے من و اگر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہم تصدیق کرتے ہیں یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے ایک اور روایت ہے جو اس سے بھی تھوڑی سی اور مشکل ہے میں اس کو بیان, بیان کر دیتا ہوں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمائی اور روایت ایسی ہے سیدن ابو ذر ابوظر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے پاؤں سے مجھے ایسے مارا پاؤں سے یعنی مذاق کرتے ہوئے تو دیکھیں پیارے پیغمبر صاحب صحابہ کرام سے بھی کیسا تعلق رکھتے تھے بعض لوگ سمجھتے کہ ہمیشہ غصے میں ہمیشہ نہیں مسکراتا ہوا چہرہ حق پر جہاں پہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر تو سیدھے غصہ کرتے اپنے لیے اپنے صحابہ میں ہمیشہ خندہ پیشانی اور پیار سے محبت سے ہمیشہ رہتے اس لیے انس بن مالک روز اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ایک مرتبہ افتت تک نہیں کہا سبحان اللہ آٹھ سال کا بچہ جاتا ہے اٹھارہ سال تک کی عمر تک یعنی یہ کریٹیکل ایج ہوتی ہے بچے کی ٹین ایج جسے کہتے ہیں گیارہ یعنی آٹھ سال کے بچے غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ مفتق نہیں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم وسلم اپنے ہاتھ سے زندگی میں پوری زندگی میں کسی کو نہیں مارا نہ کسی خادم کو نہ کسی بیوی کو ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ہمارے پیارے, پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جس طرح بزرگ افطاری فرماتے ہیں کہ مجھے جب پاؤں سے مارا یہ فرمایا وہ قلعہ اللہ ارا کرنا ایمن فی ہی فکولتیا رسول غلط یا آئی نہیں نے فرمایا کہ تم مسجد میں سو رہے ہو تو میں نے فرمایا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ لگ گئی تھی کالا کئی تسنا ہے ادھر خریش تم کیا کرتے اگر تمہیں مسجد نبوی سے مدینہ سے نکال دیا جائے کوئی ایسا شخص ہے تو مسجد سے نکال مسجد سے نہیں بلکہ مدینہ سے نکال دیا جائے فرماتے ہیں اب ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں فقول تو اروا شام الروا المقدس تو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا شام کی طرف جو پاک زمین مقدس زمین ہے وہاں پہ چلا جاؤں گا الارض ارب المقدس المبارک قلعہ کئی فتسما خریج زمین ہوں اچھا تو اس وقت کیا کرتے جب تمہیں اس زمین سے بھی نکال دیا جائے شام کی زمین سے قالا ماں اسما اور البصف یا رسول اللہ صم کیا کروں اپنے تلوار کو توڑ دوں گا اتنے میں تو نہیں پڑھنا میں لڑی جھگڑ تو نہیں کرنی اور بعض نے یہ فرمایا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا تو اور البصفی میں لفظ شامل برحال... تو آگے اس کی جواب دیکھیں وقال رسول اللہ صبی ایکسلم وسلم فرمایا اللہ عبد المن ذالق وہ اقرب و رشدن قالحمرتیں کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف نہ بلاؤں یا نہ آگاہ کروں جو تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے دو مطلب فرمایا اس چیز سے یہ جو تلوار اٹھانے کی بات ہوئی ہے توڑنے کی بات ہوئی ہے تسمع تو صاحب کئی فساقو لا الہ الا اللہ. فرما برداری کرو اور جس طرف تمہیں موڑ دیں وہاں پر مڑ جاؤ اس احمد ابن ابی عاصم دارمی ابن حبان نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ظلال میں نمبر ایک ہزار چوہتر غلال میں ایک ہزار چوہتر یعنی اگر حکمران آپ مدینہ سے نکال دیتا ہے شام کے وقت وہاں سے بھی نکال دیتا ہے اور آپ پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے ظلم برسا دیتا ہے آپ پر ہر طرف سے تلوار نہ اٹھانا کیا کرنا ہے فرما برداری کرنی ہے اور جس طرف تمہیں حکم دے جانے کو تم چلے جاؤ جہاں پر تمہارا رخ کرے رخ موڑ کے چلے جاؤ رسول ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہے قول فرماتے ہیں سنن ابن خطاب رضی اللہ لعلك ان تخلف بعدي شئت میرے بعد رہو اپنے ایک شاگرد کو فرما رہے تا دیں سوید بن غفله رضی اللہ عنہ کو بیان کر رہے ہیں چاہے تو میرے بعد زندہ رہو فاطع الامام تو امیل کی فرما كان عبدا حبشيا اقرت عبده حبشيهم وین ظلمك فاصبر ورقت تم پر ظلم صبر کرنا وإن ضربك فاصبر ورتهم كوڑے مارہ تبھی صبر کرو صبر کرنا وہ اندعا کا الی امر منقصہ فی دینک فقل سمعا وطاعا دم دون دینی اور اگر تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں دین کی کمی ہو تو اسے کہنا میں حاضر ہوں مجھے قتل کر دو دین میں کمی نہ ہو اسے اجوری نے امام اجوری نے کتاب شریعہ میں بیان کیا ہے اس بات کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا میں آپ کو ایک قصہ بیان کرتا ہوں بس کہ سلف نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا شعیب بن حرب الحمۃ اللہ علیہ ایک شخص تھا سے یہ شخص کہتا ہے میں نے عبد اللہ عبد اللہ یعنی سوری سے میں نے بات کی اور میں نے ارض کی کہ مجھے ایسی بات کرو حدیثنی بے حدیث اللہ عز وجل ایسی حدیث سناؤ ایسی بات سناؤ جس سے مجھے فائدہ ہو اللہ تعالی کے سامنے وقف وقفت بين يد الله تبارك وتعالى بس جب میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر محشر میں حساب کے لیے وسالني عنه والله موجب مس اس وقت پوچھا کہ فقال لي من اين اخذت هذا تم نے کہاں قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري مجھے اس دنیا نے احمد کے دن میں میشر میں میں یہ کہہ سکوں اللہ تعالیٰ کوئی میں نے یہ سفین سورے سے سنی ہے وہ اخط ان جو تو میں یہ کہوں کہ میں نے صفین ثوری سے لیا ہے بس تمہارے گردن میں میں ایک توک ڈال دوں میں اور میری جان چھوٹ جائے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو تمہاری گردن پہ ہوگی مجھے ایسی بات بتاؤ یعنی باد سوال کرتے ہیں بڑے عجیب طریقے سے اب استاد سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے یعنی ایسی بات کریں دھیان سے ذرا کریں اگر غلط ثابت ہوگا تمہارے گردن پریں میں اسے بری ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہی جا کے کہوں گا میں ابھی سے جو بھی بات کرنی ہے میں اس کو نوٹ کرنا ہے اسی پر میں اپنے دین کی بنیاد رکھنی ہے کتنے سخت الفاظ ہیں دیکھیں فقال علی شعیب امام سفیان سوری فرماتے ہیں اے شعیب سنو و توقید توقید اے تاکید کر رہے ہو اسٹریز تو تاکید کرو اچھا لکھو پھر بسم الله الرحمن الرحيم لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر القران والا ایمان الیہ القالم تو عقیدہ کہ شروع کر دے کہ ہمارا عقیدہ متعلق ایمان متعلق اور یہاں تک قال یا شعيب لا ينفعك ما كتبت جو کچھ تم لکھ چکے عقیدہ کے متعلق اس وقت تک تمہارے کام نہیں آئے حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدلة الله أكبر جبتك تم يقينه كنماز فرزه هر إمام كي بيجه شاهه وأچهه يبراه اور جہاد تا قیامت رہے گا اور جب تک کہ تم صبر نہ کر لو امام یا یعنی, یعنی حکمران کے جھنڈے کے نیچے یعنی اس کی حکومت میں چاہے وہ ظلم کرے یا انصاف کرے جارا اولا فرماتے ہیں بن حرب اے شاہ بن حربت بیند اللہ وجل جب تم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ فسألك عن هذا الحديث ورثت الله طلبه كيف سألتها فقل يا ربي حدثنا بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري فقل يا ربي حدثنا بهذا الحديث سفيان بن ثوري ثم خلي بينه وبين ربي عز وجل ثم ما يجر من رب جانه أشياء هوا على شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا جلد نمبر ایک صفن نمبر ایک سو ستر شرح اصول سلف صالحین نے اس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا ہے میرا خیال اتنا کافی ہے اس کے متعلق دوسری غلط فہم اس معاملے میں تھی کہ انہوں نے جہاد کو ختم کر دی جہاد کا خاتمہ کیا جہاد سے لوگوں کو روکا ہے اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں تفصیل سے آپ سی ڈی سماعت فرمائے غلط فہمی پوری مکمل غلط فہمی ہے کہ حکمران نے اس لیے حکمران کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں اس لیے حکمران کافر ہے یہ سی حکمران کے خلاف ہم نکلتے ہیں کیونکہ حکمران نے جہاد سے روکا ہے آج آج کل کے دور میں جہاد تو عبادت ہے جب حکمران عبادت سے روکتا ہے تو ہم رکیں گے نہیں ہم تو کارروائی کریں گے اس کی تفصیل بینکرجوں کو لیکن یہاں پر صرف یاد دہانی کے لئے یاد رکھیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ حکمران جہاد سے روکتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہے ہی نہیں شریعت میں کیا جہاد کا منکر ہے سرے سے منکر ہے تو ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو کیونکہ جہاد دین کا ایک واضح اور بلند حصہ ہے جو بالکل واضح اور دین کی سر بلندی اسی جہاد سے ہوتی ہے جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ حقدم قرآن مجید کا انکار کرتا ہے قرآن جو انکار کرنے والا کافر دار اسلام سے خارج ہے ہمارا ایمان ہے اتفاق اس پہ اس پر تو بات نہیں ہو رہی یہ مسلمہ بات ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر کوئی دنیا میں ایسا حکمران ہے جو جہاد کا منکر ہے تو وہ اچھی طرح سننے کو دار اسلام سے خارج ہے لیکن اگر حکمران جہاد کا منکر نہیں ہے لیکن وہ دنیا کی طلب کے لیے اپنی کرسی کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے یا اپنی مال دولت کے لیے لوگوں کو جہاد سے روکتا ہے یہ فاسق ضرور ہے بدکار ضرور ہے کہ کافر نہیں ہے دونوں میں فرق ہے جو پہلا ہے وہ کہتے ہیں جہاد تو ہے ہی نہیں مشروع ہی نہیں ہے دین کا حصہ ہی نہیں ہے تو اس لیے جن دین کو جٹلایا قرآن مجید کی آیات کو جٹلائے تو کافر ہے دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاد تو ہے میں مانتا ہوں لیکن میں اگر لوگوں کو جہاد کی طرف بلاتا ہوں جہاد کریں گے تو میری سیٹ جاتی ہے میری کرسی جاتی ہے انقلاب آ جائے گا کافر دشمن حملہ کر دے گا میرے ملک چلا جائے گا مجھ سے دنیا کا پجاری ہے دنیا اس کو چاہیے ایسے شخص فاسق ہے بدکار ہے لیکن کافر نہیں ہے اور فاجر کی فرو برداری ہم نے پہلے سے کہہ دیا کہ فرض ہے فاجر کی فرما برداری فرض ہے جب تک کہ وہ کفر نہ کرے تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے تیسرے نمبر پہ جو لوگ اگر کوئی ایسا حکمران ہے جو کہتا ہے جہاد فرض ہے مشروع ہے میں جانتا ہوں لیکن آج کل کے دور میں جہاد ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تو ایمانی طاقت ہے نہ اصل کی طاقت ہے مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آج اس لیے جہاد کی جھنڈک بلند نہیں کر سکتا کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی ایک فتنہ سا پر امت پہ آ جائے گا اور لوگوں کی لوگوں کا دین جان عزت اور مال محفوظ نہ رہ سکے گا کیونکہ ہمارے پاس اصل میں جو بنیادی چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے نہ تو ایمان ہے لوگوں کے اندر اور نہ ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے جسے ہم دشمن کا سامنا کر سکیں تو میں اسی وجہ سے جہاد نہیں جہاد سے روکتا ہوں اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسے اور جب میں نے یہ روک جب میں رکا ہوں یا روکا ہے جہاد سے اس وجہ سے میں نے فلا فلا عالم سے مشورہ لے کے یہ قدم اٹھایا ہے تو ایسا حکمران انشاءاللہ حق پر ہے اور وہ یعنی اس, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے نمبر ایک فتقنت جو کر سکتا تو اس نے کیا نمبر دو علماء سے مشورہ کیا ہے جو علماء امت ہے جو علماء حق ہے اور مثالیں بیان کر چکا تھا میں پہلے شیب ان بازن فتح ودیا شیبر رسمین فتوی علامہ البانی کی فتح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ یہ تو دیا کہ آج کے دور میں جہاد نہیں ہے کیونکہ یہ, یہ وجوہات ہیں تو اگر ایسا حکمران ہے تو ایسا حکمران انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں ایسا حکمران انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا حکمران ان اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا موخہ نہیں ہوگا تو تینوں حکمران تو ایک ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں اور فتویٰ جب دیتے ہیں سب کو برابر کر دیتے ہیں یہ نا انصافی ہے اس تفصیل سے بات کو سمجھنی چاہیے یہ انصاف ہے اور یہ عدل ہے تیسری بات حجات ثقافی کے متعلق جو بات ہوئی ہے یاد رکھیں حجاد بینی صف ال ثقافی پتہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر سائل پتہ نہیں شاید ان کو اب زیادہ اچھے لگنے شروع ہوئے اور پیارے شروع پتر کب سے ان کو پیارے لگنے شروع ہوئے ورنہ یہ تو مسلمہ بات ہے کہ حجاج بن یوسف الصقفی بہت بڑے ظالم تھے اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کا قتل کیا یعنی کا اور عام کا کیا آپ برابر سمجھتے ہیں اگر آپ برابر سمجھتے تو ہمارے لیے برابر نہیں ہے اور صرف قتل ہی نہیں کیا صدر عبداللہ بن زبیر عوام خا ان رواں خا کو قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد ان کو مکہ کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر لٹکا دیا اور کافی عرصے تک ان کی لاش وہاں پر لٹکی رہی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا حال ہے کیا ایسے ظلم آشمران کرتا ہے میرے بھائی وہ بھی ظالم تھے یہ بھی ظالم ہے بات ظلم کی نہیں ہم ظلم کو تنازع میں نہیں رکھے کون زیادہ ظالم تھا بات موٹی موٹی ہے ظالم حکمت فرمداری کرنی ہے نہیں کرنی فاسق ہے فاجر ہے بدکار ہے دنیا کا بدترین انسان ہے شرابی ہے کبابی ہے جو کچھ بھی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں حجہ یہ اگر نمازی تھا کوئی شخص نمازی تھا عقیدے کا اچھا تھا اور اللہ کا ذکر کرنے والا تھا تین دنوں میں قرآن کا ختم کرتا تھا یہ ثابت ہے اس شخص سے لیکن کیا وہ شخص ان عبادات سے ان گناہوں سے بڑھ سکتا جو اس نے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپور دے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہ معاف کر دیتا کہ اپنے بندے کی توحید کو دیکھ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجا بن یوسف آج ہیرو بن گیا ہے اس لیے کہ اس نے جہاد کا جھنڈا لہرایا تھا یہ تو انصافی ہے میرے بھائی یہ انصافی ہے کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجاب یوسف ثقافتی حق میں تھا یا وہ اچھا تھا یا اس نے ظلم نہیں کیا وہ انصاف کرنے والا شخص تھا کل تک تو یہ لوگ ہمارے ساتھ یہی کہتے تھے کہ حجاب بن یوسف بھی ظالم تھا آج کہاں سے ہیرو بن گیا جو ظالم ہو وہ ظالم ہی ہے اس شخص نے اگر کوئی کہ اچھے کام کیے ہیں جہاد کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پاک ہو گیا اپنے گناہوں سے ایک لاکھ بیس ہزار کا شخص قتل ایک, ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کا قتل کرنا کوئی اہم بات نہیں ہے اور گردنے اڑانا ان میں طابعین بھی موجود تھے سدنا سعید بن جبیر جوانی میں تیس پینتیس سال کی عمر کے ارد گرد میں ان کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے گردن اڑا دی گئی یعنی اس طریقے سے جس شخص نے عمل کیا ہے ہم ان کو ہیرونی بنا سکتے کسی صورت میں بھی یعنی آپ صرف جہاد کو دیکھتے ہیں باقی سب بھول جاتے ہیں بس اس نے جہاد کیا تو سب سے اچھا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے تو بات یہ نہیں اور حجاروں سے ثقافی کون ہے بنا اشاط نے کیا کیا اگر آپ کو تفصیل اس کی مزید سنی ہے تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوبارہ فطر اشاہد دوبارہ شروع سے کروں پھر ایک گھنٹہ اور ضائع کر دوں یہ درس بھی ریکارڈ ہو چکا ہے فطرت پورا ایک مکمل گر سے آپ وہاں پہ اس کو سماعت فرمائے پورے کا پورے قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہا پہ اب دن نے کیا کیا حجاج نے کیا کیا حجاج کے کی مخالف لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے ساتھ تھا اس نے اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے لیکن وہ اس کی برائی اپنی جگہ پہ اچھا ہے اپنی جگہ پہ ہے ہمارے جھگڑے اس میں نہیں ہیں ہمارے جھگڑے یہ ہو رہا ہے کہ کیا بدکار فاسق کو حکمرنگ فرمنداری کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا جواب تفصیلوں تفصیل کے ساتھ پہلے دے چکے ہیں